مستقیم سیزی وائریل محدودی سدری ویسی امری وحد لبل سالی یف ک اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم بفقنا لما تحب و ترضا اللہم اہدنا فی من حدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارکلنا آمین یا رب الطانۂ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا حصہ اول ہم مکمل کر چکے ہیں جو چار اسباق پر مشتمل تھا یہ چاروں اسباق جبام القلم تھے نہایت جامع مقامات جن میں اضرو قرآن انسان کی نجات اور فلاح کے جو لوازم ہیں جو اس کی لازمی شرائط ہیں ان کا بیان نہایت جامعیت کے ساتھ ہوا ہے اصطلاحات بدلی ہیں کچھ ترتیب میں تبدیلی ہوئی ہے کہیں کوئی ایک مضمون زیادہ تفصیل سے آیا ہے کہیں دوسری بات زیادہ وضاحت سے آ گئی ہے لیکن وہی چار باتیں جو سورت العصر میں ہیں ایمان عمل صالح تواسب الحق واسب سب ان چاروں چیزوں کا ذکر ان چاروں مقامات پر موجود ہے اب ہم اللہ کا نام لے کر اس منتخب نصاب کا جو حصہ ثانی ہے جو مباحث ایمانی پر مشتمل ہے اب ہم ایک, ایک حصہ لیں گے کہ جو در حقیقت لوازم نجات میں سے ایک ایک کے ضمن میں مزید تفصیلات پر مشتمل ہے دوسرا حصہ مباحث ایمانی پر مشتمل ہے تیسرا حصہ اعمال صالحہ کی تفصیل پر مشتمل ہے چوتھا حصہ پھر تواسب الحق کے ذمن میں مزید چیزیں مزید وضاحتیں پانچواں حصہ تواسب صبر کی مزید تفاصر اور پھر چھٹا اور آخری حصہ جیسا کہ میں پہلے ارض کر چکا ہوں وہ پھر نہایت جامع سبق ہے سورہ حدید پر مشتبہ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا پہلا درس ہے سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ کا درس زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے تقریبا سات آٹھ ماہ کی بات ہے جب ہمارا یہ مسلسل درس قرآن عصر نو شروع ہوا تھا ابتدا سے تو تیس نومبر پھر یکم دسمبر سن اور پھر سات اور آٹھ دسمبر سن اکیانوے چار نشستوں میں جو غالبن اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی ہے تو دو دو گھنٹے پر مشتمل یہ نشستیں تھیں تو گویا کے آٹھ گھنٹوں میں ہمارا یہ در صورت الفاتحہ کا اس وقت مکمل ہوا تھا اب چونکہ ہم اس منتخب نصاب کے سلسلے میں آئے ہیں اور اس کے ضمن میں بھی اس صورت مبارکہ کا در ضروری ہے مزید چونکہ ہم اس وقت اس کے لیے ویڈیوز بھی تیار کر رہے ہیں لہذا کوشش ہوگی کہ پون پون گھنٹے کے چار چنکس میں اس صور مبارکہ کے مضامین کا بیان ہو جائے اگرچہ بعض چیزوں میں ظاہر بات ہے کہ آٹھ گھنٹوں میں جو مضامین بیان ہوئے تھے انہیں جب تین گھنٹوں میں سکیڑا جائے گا تو لازمن اجمال ہوگا لیکن وہی اطمینان جو مجھے پہلے تھا حقیقت و اقسام شرک کے ضمن میں کہ وہ چیزیں جو میں نے اب تین گھنٹے میں بیان کی ہیں اس سے پہلے ایک ایک گھنٹے کے چھ کیسٹس کی شکل میں آڈیوز کی صورت میں موجود ہیں اسی طرح یہ اطمینان ہے کہ یہ اگر اختصار کے ساتھ بات آئے گی تو آٹھ گھنٹوں پر مشتمل تفصیلی آڈیوز بھی موجود ہیں جو حضرات بھی چاہیں گے ادھر اس کی طرف رجوع کر سکیں گے تو اب بغیر کسی اور وقت کو صرف کیے ہوئے تمہید پر آئیے کہ اس سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے تمام اسباق کے ضمن میں چند تمہیدی امور نوٹ کیے ہیں سورہ فاتحہ کے ذمن میں بھی چند تمہیدی نکات نوٹ کر لیں نمبر ایک یہ کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی صورت ہے سب سے پہلی اس اعتبار سے بھی کہ یہ تو قرآن مجید مصحف جو ہے اس کی پہلی صورت ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ ترتیب نزولی میں بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے اگرچہ وہی پانچویں ہے اس سے پہلے سورہ علق کی پانچ آیات سورہ نون یا سورہ قلم کے ساتھ آیات سورہ مزمل کی ابتدائی آیات پھر سورہ مدثر کے ساتھ آیات یہ پہلے چار وہیں نازل ہو چکی ہیں لیکن پانچویں وہی البتہ یہ کہ مکمل صورت یہی ہے جو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی صورت نازل ہوئی دوسری بات یہ کہ عربوں کا ایک عام ذوق ہے جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی ہے جس چیز کی کوئی خصوصی عظمت ان کے دلوں میں ہوتی ہے وہ اپنی اس محبت اور عظمت کا اظہار کرتے ہیں اس کے نام رکھتے ہیں جتنے زیادہ نام کسی چیز کے ہوں گے گویا کہ اتنی ہی وہ شے وہ کو محبوب ہے تلوار نہ محبوب شہ ہے اس کے لیے آپ کو سینکڑوں الفاظ مل جائیں گے اس کے ایک ایک وس کی بنیاد پر ایک ایک نام ہوگا شیر کے لیے سینکڑوں الفاظ مل جائیں گے تو اسی طریقے سے اس سرح مبارکہ کے بھی پچیس نام ہے جو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو مارکت و تصنیف ہے علی فی علوم القرآن اس میں پچیس نام گنوائے ہیں ان میں سے چند میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کر دوں سب سے پہلا نام جو گویا کے اس کے لیے بطور علم ہے علم کہتے ہیں اس میں علم مارفا کہ جو کسی شے کی علامت کے طور پر ہوتا ہے تو اس میں علم اس کا جو ہے وہ سورت الفاتحہ ہے الفاتحہ کی معنی ہے فتح یفتحو کھولنا الفاتحہ کھولنے والی شے تو سورت الفاتحہ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن قرآن اس سے کھل رہا ہے کھلتے ہی سب سے پہلے جو سورہ مبارکہ سامنے آئے گی وہ یہ سورہ فاتحہ ہے پھر اس کی جامعیت کے اعتبار سے بہت سے نام ہیں جن میں سے دو اہم ہیں ام القرآن اور اساس القرآن ام بھی بنیاد جڑ کو کہتے ہیں والدہ ام اس لیے کہلاتی ہے کہ اسی سے آگے جو ہے اسی کے بطن سے ولادت ہو رہی ہے اولاد کی تو اسی طریقے سے کسی بھی شے کے لیے جو چیز بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے ام،, ام القرآن تو فلسفہ اور حکمت قرآنی کے اعتبار سے یہ ام الق ہے اساس القرآن ہے اسی طرح اس کے دو نام وہ ہیں جو سورہ حجر کے آخر میں آئے ہیں اور ایک حدیث نبوی میں چونکہ تعین کے ساتھ حضور نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ یہ ان دونوں ناموں سے مراد سورہ فاتحہ ہے وہ حدیث ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن یہ کہ اسب اس المسانی وہ سات آیات جو بار بار دوہرا دوہرا کر آتی ہے چونکہ نماز کی ہر رکت میں ہم اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو یہ دہرائی جانے والی سات آئے تھے ولاقد آطینہ کا سب من المسانی و العظیم تو اس لیے قرآن العظیم بھی ہے یہ القرآن العظیم بڑا قرآن گویا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے یہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے اسی طرح جیسا کہ ابھی عرض کیا یہ نماز کا جزو لازم ہے لہذا سورت الصلاط بھی اسے کہا گیا صورت الحمد بھی کہا گیا اس کا پہلا لفظ الحمد سورت الشکر کہا گیا صورت السوال کہا گیا اس لیے کہ اس میں ہم ایک سوال کرتے ہیں اح دن المستقیم رات المناجات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کی یہ صورت ہے اس کے کچھ نام ہیں القافیہ کفایت کرنے والی الشافیہ شفا دینے والی الشفا بھی نام ہے اس کا الوافیہ پورا کر دینے والی الراقیہ راقیہ کہتے ہیں وہ کہ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے بھی یہ گویا کہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو اگر متواتر پڑھا جائے تو بہت سے امراض سے شفا حاصل ہوتی ہے بہرحال یہ میں نے جیسا کہ کی عرض کیا یہ مظہر ہے اس کا کہ اس کی فضیلت کا ایک نقش جو ہے وہ اہل عرب کے دلوں پر نقش تھا اس اعتبار سے اس کے یہ نام جو ہے کثرت کے ساتھ ہے اب آئیے جہاں تک اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کا تعلق ہے تو ایک تو وہی حدیث جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا یہ جامع ترم جی کی روایت ہے وہ میں پوری حدیث آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں ان ابھی ہو رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بن رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرا سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابئی اب کعب سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ آ توحب ان کسورتورات ولا فل انجیل ولا فل ضبور ولا فل قرآن مسلحا کہ ابئی کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت تلقین کروں سکھاؤں جس کی مثل نہ زبور میں نازل ہوئی نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ خود قرآن میں یعنی قرآن میں بھی اس کے ہم وزن ہم پلہ کوئی اور صورت نہیں ہے وہ گویا کہ اس اعتبار سے منفرد ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے کالا نام یا رسول اللہ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت عبئی ابن کاب کا کیا جواب ہو سکتا تھا ضرور اے اللہ کی رسول ضرور فرمائیے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر حضور نے الرشاد فرمایا کہ فقرا افسلاح ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح نماز میں تم کیا پڑھتے ہو کیسے پڑھتے ہو قالا فقرا امل قرآن تو حضرت ابو حرا فرماتے کہ اس پر پھر حضرت عبی ابن کاب نے رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی اس قرآن مجید میں سے یہی صورت ہے کہ جس کو نماز کی حرکت میں پڑھا جاتا ہے فق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلظی نفسی بیدی قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مع انزلت فت طورات ولافل انجیل ولافل زبور ولافل قرآن مسل وا اس صورت کی مثل اس کے ہم پل اس کی نظیر اس کی ہم رتبہ کوئی صورت نہ توات میں نازل کی گئی نہ زبور میں نہ انجیل میں نہ خود قرآن میں وہ انہا سبوں من المسانی اور یہی ہے وہ جس کا ذکر ہے سورہ ہجر میں کہ یہ ہے وہ سات آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہے ول العظیم یہی ہے قرآن عظیم جو سورہ ہجر کی اس آیت میں فرمایا ولاقع نا کا سب امن المسانی ولقرآن العظیم تو یہ چونکہ مرفوع روایت ہمارے پاس موجود ہے جامع ترمزی کی روایت ہے صحیح حدیث ہے لہذا اب اس کے بعد ان دونوں اصطلاحات کا کوئی اور مدلود یا مفہوم تلاش کرنا میرے نزدیک درست نہیں ہے حضور کی طرف سے یہ بات تعین کے ساتھ کہہ دی گئی کہ سب من المسانی یہی سورہ فاتحہ ہے العظیم جس کا ذکر ہوا سورا ہج میں وہی سورہ فاتحہ ہے تو فرمایا وہ ان نہا من المصانی و العظیم الزیقوں کی تو یہ ہے وہ بڑا قرآن جو مجھے دیا گیا ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے اس حدیث سے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت جو ہے وہ خود بخود ظاہر ہو رہی ہے حضرت انس سے امام حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں اس سورہ مبارکہ کو افضل القرآن بھی قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی صورت اور چونکہ فضیلت کی تعین کے لیے حضور کا ایک عام انداز تھا کہ گویا کے ریشو پروپورشن کی شکل میں کہ اس طریقے سے اندازہ دے دیا جائے لوگوں کو جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں سلو سے قرآن یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یا کہیں فرمایا گیا کہ یہ ایک ہزار آیات کے برابر ہے سورت الزلزال ایک ہزار آیات کے برابر ہے لیکن اب دیکھیے کہ اس کے ذمل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے روایت کے حضور نے فرمایا یہ دو تہائی قرآن کے مساوی ہیں اول تو یہ کہ یہ خود القرآن العظیم ہے خود بہت بڑا قرآن ہے عظمت والا قرآن لیکن یہ ہے کہ پورے قرآن کے اعتبار سے اگر اس کا, کا نسبت و تناسب جو ہے جاننا چاہو فضیلت کے اعتبار سے تو یہ دو تہائی قرآن کے ہم بدن ہیں اب تیسری چیز نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے نماز کا جزو لازم ہے یہ چیز متفق علیہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف اگر ہے تو اس میں ہے کہ آیا امام کے پیچھے نماز با جماعت کی صورت میں سورہ فاتحہ کی قراعت مختری کو کرنی چاہیے یا نہیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ جزوی مسئلہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ جزو لازم ہے نماز کا چنانچے صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمزی سنن ابی داود سنن نسائی اور تمام احادیث کی جو مجموعے ہیں اور کتابیں ہیں ان میں حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بروی ہے مرفوعاً کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا سلا تعلیم لم فاتحہ کی کتاب اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں ہے جس نے سور فاتحہ کی تلاوت نہیں کی تو آپ ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد دو رائے ممکن ہی نہیں ہیں ایسے کیٹیگوریکل الفاظ ہیں حضور کے کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے البتہ جیسے میں نے ارض کیا وہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ آیا جبکہ آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہو تو آیا امام کی قراعت مختدیوں کی طرف سے بھی کفایت کرے گی یا نہیں اور یا یہ کہ مختدیوں کو بھی وہ اپنے طور پر پڑھنی چاہیے یا نہیں یہ اختلاف ہے اس میں ایک انتہا پر رائے ہے امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کی حنفی ہے کسی بھی شکل میں چاہے وہ سروی رکت ہو چاہے جہری رکعت ہو چاہے امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ خاموشی سے اپنے دل ہی دل میں پڑھ رہا ہو کسی صورت میں بھی مختلف جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا دوسری انتہا پر امام شافی کی رائے ہیں اور عام طور پر جو مقابلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں مدارس میں عربی مدارس میں دینی دارالعلوموں میں فقہ کے اعتبار سے وہ فقہ حنفی اور فقہ شافی کا ہوتا ہے تو اس میں یہ دونوں جو سٹے ہیں ان کا موقف بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے حضرت امام شافی کی رائے یہ ہے کہ ہر صورت میں پڑھنی چاہیے وہ گویا کہ اس حدیث کو سامنے رکھ رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو سامنے رکھ رہے ہیں اضا قور القرآن و فن سے تو سے تو جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنا کرو خود خاموش رہا کرو یہ قرآن مجید میں ہے اس اعتبار سے اب فرق یہی واقع ہو جاتا ہے کہ کس کو مقدم رکھے کس کو پہلے رکھے کون راجے ہے کون مرجو ہے تو ایک رائے انتہائی ہو گئی بابو بنیفہ کی کہ کسی حالت میں بھی سری ہو یا جہری ہو مختلف سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا اس کے بالکل برعکس رائے ہے امام شافی کی خاصی ہو کا جہری ہو ہر حال میں امام کے ساتھ یا امام اگر وقفہ کر کر کے پڑھ رہا ہے تو درمیان میں بہر حال دو شکلیں وہ کرتے ہیں عام طور پر یا تو یہ کہ سورہ فاتح پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے امام جو ہے خاموشی اختیار کرے اس کے بعد جو آیتیں پڑھنی ہے یا کوئی سورت اور پڑھنی ہے تھوڑا وقفہ دے تاکہ مختلی اس وقفے کے دوران اب خود بھی سورہ فاتحا پڑھ یا یہ ہے کہ جیسے پڑھنے کا بہترین انداز ہے ہر آیت پر رکے امام تاکہ یہ کہ اس وقفے کے اندر مختلف جو ہے وہ بھی پڑھ لیں بہرحال ان کی رائے یہ کہ ہر حالت میں پڑھنا چاہیے ایک درمیانی رائے ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اعتبار سے جیسا کہ خیر الامور اوسات تمام معاملات میں درمیانی جو معاملہ ہوتا ہے درمیانی راہ وہ بہترین ہوتی ہے اس اعتبار سے میری ذاتی رائے یہی ہے اسی پر میرا عمل ہے کہ بہترین رائے وہی ہے جو امام مالک کی ہے رحمت اللہ علیہ کہ جہری رکعت میں آپ خاموش رہے امام کی کراعت کو سنیں یہی آپ کی کراعت ہو گئی البتہ سری رکعت میں آپ بھی پڑھیں اس لیے کہ اب آپ سن نہیں رہے بلکہ یہ کہ اب آپ کو خود پڑھنے کے لئے پورا سکون کے ساتھ دلجمی کے ساتھ موقع حاصل ہے بہرحال یہ جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ تو ہے ایک بالکل ٹیکنیکل معاملہ لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سورہ مبارک کا نماز کا جزوے لازم ہے بلکہ اب اس سے آگے میں بڑھ کر یہ ارض کروں گا یہی اصل نماز ہے یعنی نماز میں باقی چیزیں گویا یا کہ اضافی ہے اصل نماز یہی ہے اور اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ میں اسی مرحلے پر آپ کو وہ حدی سے سنا دوں کہ جس نے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ کرنے میں بھی ہمیں بہت مدد دی ہے اور بعض دوسرے مسائل جو بعد میں میں جن کا تذکرہ کروں گا جن میں اختلاف ہے وہ اس حدیث قدسی کی روشنی میں بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں یہ حدیث قدسی مسلم شریف میں ہے صحیح مسلم میں اور اس کے راوی بھی حضرت ابو حریرا ہیں اللہ تعالی عنہ اور اس کا پہلا حصہ حدیث قدسی ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ریرا روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی اللہ تعالی یہ فرماتا ہے قسمت تو بینی و بین عبدی نصفین میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو آدھے آدھے حصوں میں نصف و حالی و نصف حال ابدی اس کا نصف میرے لیے ہے اور اس کا دوسرا نصف میرے بندے کے لئے بولے اب بھی ما سال اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا جو اس نے درخواست کی میں نے وہ گرانٹڈ میں نے وہ عطا کر دی یہاں تک کا حصہ تو کہلائے گا حدیث سے اب اس کے بعد جو ہے اس کی وضاحت ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو اس کو بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں ایزا کال البد الحمد للہ رب العالمی جب بندہ یہ کہتا ہے الحمد للہ ربر عالمین قال اللہ تعالیٰ ہم آبدی اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ویزا کالا الرحمن الرحیم اور جب بندہ کہتا ہے الرحمان الرحیم قال الله اسنا علیہ آبدی تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی وحزا کالا مالک یوم الدین کالا مجدنی آبدی اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی میری تمجید کی وحزہ کال کا نام و یا کا نسطعین کالا و اللہ فرماتا یہ میرے اور میرے بندے کے ماں بہن ہے والے عبدی ماں سال اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ کہ اس نے تسنگا کیونکہ اس ایک آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ دو جملے ہیں نابو کا و نسطعینوں کا اور البتہ چونکہ اس میں مفول کو مقدم کیا گیا پہلے لایا گیا ہے حصر کے لیے بعد میں ہم تفصیل سے پر غور کریں گے لہذا شکل بندے یا کا نابو و یا کا نستا یہ دو جملے ہیں مکمل ایک میں اقرار کر رہا ہے بندہ اللہ سے اپنی ابدیت کا عبادت کا عہد کر رہا ہے دوسرے میں اللہ سے مانگ رہا ہے اس کی مدد کے نہو بھائی کے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حاضہ مابینی و بین آبدی بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے الفاظ استعمال کیے تھے یہ ہینڈ شیک ہے بندے اور رب کے مابین ایک معاہدہ ہے قول و قرار ہے جیسے بیعت ہوتی ہے تو بیعت میں بھی مسافر ہوتا ہے تو یہ معاہدہ ہے یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے دیا ویزا آپ دو احجن سراط المستقیم سراط الزین انم تلیہم غیر المقبوب علیہ ولین تعالی حاضی ول ابدی ماصال یہ ہے میرے بندے کے لیے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا یہ جو ان آیات کی ایک وضاحت اس حدیث قدسی کی روہ سے ہوئی ہے ایک تو اس پہلو سے کہ اس سورہ مبارکہ کی تاثیر کتنی ہے کہ واقعتاً انسان کے شعور کی گہرائی سے اگر یہ الفاظ ادا ہو استحزار قلب کے ساتھ اگر بندہ یہ الفاظ زبان سے ادا کر رہا تو اس کے اندر وہ تاثیر ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے اگرچہ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے کہ جن سے ہم وہ سن سکیں ہوں گے ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بھی لوگ نفوس کچ سیا کے جن کے روحانی کان دلوں کے کان اتنے کھلے ہوئے ہوں کہ جنہیں یہ آواز آتی بھی ہو لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم تو اپنے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں ہم سن نہیں سکتے لیکن یہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا صادق المستو کہ اگر واقعتاً انسان اپنے قلب کی گہرائی سے استحزار قلب کے ساتھ اپنے صحیح شعور کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کرے تو ان کی تاثیر کہا لیے لیکن اس سے جو مزید تجزیہ میں ہمیں مدد مل رہی ہے اب اس کی طرف آئیے مثلاً ایک مسئلہ اس سے حل ہو گیا ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آیت بسم اللہ اس میں شامل ہے یا نہیں چنانچہ ہمارے ہاں مدینہ بسرہ اور شام کے قرہ اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے رحمۃ اللہ علیہم کہ یہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورت کا جز سوائے سورہ نمل کے سورہ نملک وطن میں آیت آئی ہے حضرت سلیمان علیہ صلاط وسلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو ان من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں تو یہ قرآن مجید کا اس سورت کا جز ہے لا و اس میں مطلب تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں باقی جو یہ ایک سو تیرہ مرتبہ مزید لکھی گئی ہے مصرف میں یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے سوائے ایک سورت کے وہ سورت توبہ ہے کہ جس کے آغاز میں یہ آیت بسم اللہ نہیں ہے باقی ایک سو چودہ صورتوں میں سے ایک سو تیرہ سورتوں کے آغاز میں یہ بطور علامت ہے یہ رائے ہے امام ابو حنیفہ کی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے ہاں جو قرا کے جو مراکز رہے ہیں علم کراط کے تو ان میں مدینہ بسرہ اور شام کے قرہ کی رائے بھی ہے اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافی کی آراہی ہی بسا اوقات ایک دوسرے کے بالمقابل آتی ہیں امام شافی کی رائے اور مکے اور کوفے کے قرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا انہیں حدیث صدرات چونکہ وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ شافی مسلک کے مطابق ان کا عمل ہوتا ہے احادیث جو ہے انہی سے اس پر استمباد کرتے ہیں اس حوالے سے وہ جب پڑھتے ہیں جہری رکعت کے اندر تو بسم اللہ کو بھی بلند آباد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس لیے کہ امام